اور اللہ کا کام ناؤ کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا ناؤ جب تک وہ بخش مانگ رہے ہیں